سورت القیامہ مکی ہے ہجرت سے پہلے نظول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کے نمبر ہے نزول کے اعتبار سے اکتیس نمبر ہے چالیس آیتیں اور دو رکو ہیں قیامت کا ذکر ہے اس مناسب سے سورت القیامہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یہ جملہ کے قیامت کا ذکر ہے اس مناسبت سے اسے صورت القیامہ کہتے ہیں یہ حکمت بتانے کے لیے ہے لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ صورتوں کے نام بھی وہی الہی کے ذریعے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے جو صورتوں کے نام رکھے ان صورتوں کے وہی نام ہیں اپنی طرف سے ہم نام نہیں رکھتے لا مجھے قیامت کے دن کی قسم وَلَا بن نفس لوامہ اور مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی نفس لوامہ کی قسم کو اللہ تعالی نے یاد فرمایا تو سوچیں نفس لوامہ کی کیا فضیلت ہوگی نفس لوامہ اس نیک بندے کے نفس کو کہتے ہیں کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے تو نفس اسے پھر ملامت کرتا ہے یعنی نیکی پر اسے غرور نہیں ہے وہ نیک ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے کہ نفس لوامہ ہے ایک نفس عمارہ ہے کہ نفس گناہ کی دعوت دیتا ہے اور ایک وہ ہے کہ بندہ نیکی کرتے کرتے کرتے اس مقام پر فائز ہو جائے کہ اسے اعلی مقام جو نظر آ رہا ہے اس کے حصول کے لوگ کوشش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو وہ کافی نیچے دیکھ رہا ہے اس لیے ہر وقت وہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا ہے اور ایک ہے نفس یہ وہ مقام ہے کہ بندہ اللہ کی یادوں میں کھو جاتا ہے اسی کے متعلق فرمایا ایت نفس المطمئنہ ارجی الہ ربی کی رو دتم مردیا فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی کہ اے نفس مطمئنہ جب روح نکلتی ہے ایسے شخص کی تو فرمایا جاتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا تو رب سے راضی اور تیرا رب تس سے راضی اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا جنت میں داخل ہو جا مالک مولا ہمیں بھی نفس لواما اور نفس مطمئنہ تافرمایا نجمع الن کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے بلا ہاں کیوں نہیں قادرین ہم قادر ہیں الا ان یا بنانا ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے جوڑوں کو درست بنا دیں جس طرح پہلے پیدا فرمایا ہڈیوں کے جوڑ ہیں ان کی ایک ترتیب ہے یہاں تک کہ آپ بظاہر گی محسوس کرتے ہیں کہ انگلی ہے اس انگلی میں ہڈی بھی ہے اور ہڈیوں کے جوڑ بھی ہیں اور اس طرح اسے بنایا گیا اگر آپریشن کیا جائے اور کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو آپریشن کر کے اسے جوڑا جائے ایک جوڑ دوسری جگہ لگ جائے تو وہ ہڈی کام نہیں کر سکتی ہر ہڈی کے لیے ہر مقام کے لیے جوڑ کا الگ انداز ہے بعض چیزوں کو آپ دیکھیں آپ بعض چیزوں کو پورا گھما سکتے ہیں آپ انگلی کو لیجئے انگلی ہم پوری گھماتے ہیں لیکن گھٹنے کی ہڈی کو دیکھیں گٹھنے کی ہڈی آپ کو اٹھنے پر تو طاقت دیتی ہے لیکن آپ ٹانگ کو گھٹنے کی ہڈی پر پورا نہیں گھما سکتے تو ہر ایک کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہڈی ہے یہاں تک کہ ہڈی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے طاقت فرمائی ہے جو جوڑ کے اندر اس کے لکوڈ میں کوئی کمی ہو جائے کوئی بیماری ہو جائے تو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے ہماری دو ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ رکھا ہے اس میں ایسی لچک رکھی ہے اور ایسا اس میں سافٹ پن ہے ایسی اس میں نرمی ہے کہ ہڈیاں دو ہڈیاں ہیں یہ آپس میں قریب قریب ہیں وہ ٹکراتی نہیں ہیں ورنہ ہڈی ہڈی سے ٹکرائے تو بہت شدید تکلیف ہو تو جن کے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے اس لکویٹ میں اور وہ جو طاقتیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو مہربانی فرمائی ہے کسی بیماری کی وجہ سے اس میں کمی آتی ہے تو ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہے ہماری ریڈ کی ہڈی کے مورے ہیں جو جوڑ کی طرح ہے یہ ہمیں جھکنے میں اور اٹھنے میں مدد دیتے ہیں ایک موہرا کھسک جائے آپ نے اگر اس مریض کو دیکھا ہو اللہ اکبر ایسی وہ چیخو پکار کرتا ہے یعنی سو بھی نہیں سکتا اگر کسی پر یہ تکلیف آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہم اگر ہڈی کے ایک موہرے کا شکر ساری زندگی ادا کریں تو ادا نہ کر سکیں لیکن ہم کتنے نہ شکرے ہیں مالک کو مولا تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق فرما بل یرید الانسان لیفجر اماما بلکہ انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گناہ کرے ارے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے یوم القیامہ اور پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی قیامت کی تیاری اس نے کیا کی ہے تو مزاق اڑانے کے لیے پوچھتا ہے فیدہ برقل بس قیامت آئے گی اس وقت جب نگاہیں چندیا جائیں گی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر حیرت اتنی ہوگی کہ نگاہیں کام کرنا چھوڑ دیں گی وہ خصف چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی وَجُمِعَ الشَّمْسُ یا سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے آج سورج بھی اپنے مدار میں ہے چاند بھی اپنے مدار میں ہے قیامت کی ہول ناکیوں میں ٹکرا کر ریزا ریزا ہو جائیں گے پھر کل بروز قیامت دوسرا سورج پیدا کیا جائے گا یقول الانسان انسان کہے گا یوم این المفر آج بھاگنے کا کوئی چھکانہ ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں بھاگ سکوں کل لا لا وزت نہیں آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے الا ربی کا یوم ادین آج کے دن صرف تمہارے رب ہی کی طرف ٹھکانا ہے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے یو نب ال انسان یوم ادم بیما قدم و اخر انسان کو بتایا جائے گا آج کے دن جو نیکی اس نے آگے بھیجی اور جو نیکی پیچھے چھوڑی یعنی جو نیکی یا جو گناہ آگے بھیجے وہ بھی اور جو گناہوں کی ترغیب دے کر مرا تو جب تک لوگ گناہ کرتے رہے اس کے نامائے اعمال میں گنا لکھا گیا جو گناہوں کی اڈے اور جو گناہوں کے آلات چھوڑ کر مرا تو جب تک لوگ گناہ کرتے رہے اس کے نامہ امال میں لکھے گئے بل انسان والا نفسی ہی انسان کو بتانے کی بھی حاجت نہیں بلکہ انسان خود اپنی جان پر دیکھنے والا ہے وہ خود جانتا ہے کہ اس نے جنت میں جانے والے کام کیے ہیں یا جہنم میں جانے والے ولو ال اگرچہ وہ کئی بہانے بنائے کئی عذر پیش کرے مگر کل بروز قیامت اس کا ضمیر یہ کہے گا کہ میرے یہ عذر اور بہانے بیکار ہیں حقیقتا میں نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا جب قرآن مجید فرقان حمید کے نظول ہوتا تو عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے کلام کو مکمل ہونے سے پہلے آپ اسے دہرانے کی کوشش کرتے پھر جبریل امین تشریف لے جاتے جبریل امین یہاں سے رخصت ہو جاتے تو آپ بار بار قرآن پاک کو دہراتے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عظیم و شان شان عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کریں یہ بھی اللہ تعالی نے پسند نہ فرمایا فرمایا محبوب آپ مشقت نہ کریں یہ قرآن پاک ہم نے آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا لا تو حرک بھی ہی لسان کا بھی آپ جلدی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اب دیکھیں زبان کی حرکت میں کیا تکلیف ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی کوئی تکلیف پسند نہیں کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں مگر اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کی مشیت ہے اس کی مرضی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو یہ مقام دیا ان علئی نہ ہو بقرآ بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا یہ ہمارے ذمے کرم پر ہے ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے اور ایسا یاد کرا دیں گے پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں فیدہ قرآن ہو پھر جب ہم اسے پڑھ چکے ہیں یعنی جبریل امین کلام کو ختم کر چکے ہیں تو اطمینان سے آپ کلام سنیں فت طبی پھر آپ اس قرآن کی پیروی کریں تو آپ جبریل امین کے کلام کے اختتام پر جب پڑھتے تو بغیر محنت کیے آپ کو قرآن پاک یاد ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو اپنی زبان میں جاری فرماتے ان نہ ہو پھر بے شک ہمارے ہی ذمے کرم پر اس کا بیان ہے اس کی آیتوں کی وضاحت اور اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے اب کافروں کی مذمت ہے پیچھے بات یہ تھی کہ کل بروز قیامت انسان معذرت کرے گا کل لا ہرگز نہیں اس کی معذرتیں قبول نہ کی جائیں گی بل توشیب الج بلکہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کو پسند کیا آجلا نقد کو کہتے ہیں جلدی ملنے والی تو تم نے ادھار کے مقابلے میں نقد کو پسند کیا وہ نقد جو فانی ہے اور وہ ادھار جو یقینی ہے جو رب العالمین دینے والا ہے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرنے والوں کے لیے عبرت ہے وہ تدارول الآخرہ اور تم نے آخرت کو چھوڑ دیا وہ جو ہوئی یو می کچھ چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے خوشی سے چمک رہے ہوں گے ارے کوئی ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور جس نے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہوگا جسے جنت کا مجھا سنا دیا گیا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا اور یہ قیامت کا بھی ذکر ہے اس وقت ایک تو خوشی کا عالم ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا الا رب دیہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے اہل سنت والجماعت کا مسلک بالکل واضح ثابت ہوتا ہے کہ کل بروز قیامت مومنین اللہ کا دیدار کریں گے جنت میں بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور جب دیدار علاقی ممکن ہے قیامت میں اور جنت میں تو دنیا میں بھی یہ ناممکن نہیں ممکن ہے مگر صرف ایک ہی ذات نے اللہ کا دیدار کیا اور کسی کی یہ طاقت نہیں کہ وہ دنیا میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے وہ عاقعد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کے کئی دلائل اور روایتوں کے کئی دلائل اس پر موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا ان اللہ کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا وہ جو ہوئی یو ما سے اور اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے کالے پڑے رہے ہوں گے تو بِهَا فاق وہ سمجھ جائیں گے کہ آج کے دن ان کے ساتھ کمر کو توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا آج ان کا برا حال ہوگا وہ سمجھ جائیں گے کل یہ لوگ نادان ہیں ہرگز اسلام کو قبول نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہیں ذرا غور کریں ادا بلغتی تراقی اے گناہ کرنے والے سوچ ہر انسان سوچے جب روح گلے میں آ جاتی ہے وکیلا من غقن اور کہا جائے ہے کوئی پھونکنے والا کہ ڈاکٹروں نے حکیموں نے تو لا علاج قرار دے دیا کوئی راقن ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی ہے یہ تو لا علاج ہو گیا اور وہ مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ انفراق وہ یقین کرتا ہے کہ اب جدائی کا لمحہ ہے جس دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا رہا آج یہ دنیا چھوٹ رہی ہے ول تفت و بساک پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے نزا کی تکالیف ہیں وہ اپنی دونوں ٹانگوں کو ملا لیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے علا ربی کا يوم المساق آج تمہارے رب کی طرف کوچ کرنا ہے آج رب کی بارگاہ میں جانا ہے جس رب کی ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے بالآخر اسی کی بارگاہ میں جانا پڑا